تو چارے معاؤنیزمیں پر چلو پھرو اور جان رکھو کہ تم اللہ کو تھکا نہ ہو سکتے اور یہ کہ اللہ کافروں کو رسوا کرنے والا ہے